أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم ربي وغفر لي ونفسي والمفطات من النساء إلا ما أنلقت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحلل لكم ما وراء ذلك أن تبتهوا بأموالكم مسافی اور حامد والی عورتیں، عورتوں میں سے جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے یعنی فریضہ ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَارَا اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں انتبتا ہو بھی یہ وال تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے محسنینا اس حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو وہ حسین سواد کے ساتھ نکاح کرنے والے غیرہ مسافینہ نہ کہ بدکاری کرنے والے فمستم کارٹن بھی ہی تو پھر وہ عورتیں جن سے تم نے فائدہ اٹھایا فائدہ تم اٹھاؤ فعا تو ہننا اجورا ہننا تو انہیں ان کے حق مہر مقرر شدہ ادا کرو ولاج ناح علئی اور تم پر کوئی گناہ نہیں فیما ماں تراوئی تم بھی ہی باغل جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ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 ایک اضافی چیز ذکر کی ہے غلخانات میننسا ہی اور وہ عورت جو شادی شدہ ہو جب تک وہ حامد والی ہے شادی شدہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور مرد نکاح نہیں کر سکتا پہلا مرد اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور دونوں صورتوں میں اس کی عدت ختم ہو جائے ایسے ہی یا عورت خود کھلا دے دے یعنی کسی بھی طریقے سے نکاح ختم ہو جائے پھر اس سے کوئی اور مرد نکاح کر سکتا ہے وغیرہ نہیں <خص> تو یہ عورت جو شادی شدہ ہے اگر لونڈی بان کر آ جائے مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ حکاب کیا کافروں کی کچھ عورتیں گرفتار ہو گئیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی لنڈیاں بن گئیں اب ان میں سے کچھ عورتیں شادی شدہ بھی ہوں گی ان کے خامد موجود ہوں گے تو خامز بے شک موجود ہوں ان کے لیکن اگر وہ لونڈیاں بن کے آ تو ان کا سابقہ جو نکاح ہے وہ واطل ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نامالا چک ایمانوں کو نکاح والی نکاح شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں الا کہ وہ تمہاری لونڈیاں بن کر ہیں اگر لونڈیاں بن کر آئیں گی تو پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود خامدوں والیاں ہونے کے باوجود وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہیں بلکہ حلام ہیں لونڈی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اضتائے رحم کی شرط لگائی ہے کہ اس سے صحبت اور کرنے سے پہلے اس کا اس کے برائے رحم ہو جائے یعنی اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے اگر عورت جو پکڑی گئی ہے لمبی بن کے آئی ہے اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا حمل وضع ہو جائے پھر اس کے بعد وہ نفاظ سے فارغ ہو تو اس کا مالک اس سے صحبت کر سکتا ہے اور اگر حمل کی حالت میں نہیں تو پھر ایک حیض تک انتظار کریں ایک حیض کے بعد جب وہ حیض سے کھارے ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ جمعہ کرے صحبت کرے ایک عورت کو لودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حامیلا تھی اور فرمایا کہ اس کے مالک میں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے صحبت بھی کر رہی ہے تو بتایا گیا کہ جی ہاں فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لانت کروں اس آدمی پر جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جائے قبر تک لانت کا اثر ہو لانت کا مطلب رحمت سے محرومی کی بد دعا اور فرمایا کہ حاملہ عورتوں سے حاملہ لنڈیوں سے جمعہ نہیں کرنا لونڈی ہے وہ بچے کو جنم دے لے نقاص سے فارغ ہو جائے پھر اس کے ساتھ سہوبت کریں فرمایا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 دوران حمل صحبت کے نتیجے میں جو حمل ہوتا ہے بچہ جنین اس کی نشو نما ہوتی ہے اب یعنی اس حمل میں اس کا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے وہ کئی فیور ریت ہو اب وہ اس کو اپنا وارس کیسے بنائے گا وہ والا یقین کے لیے حلال نہیں ہے یعنی اس کو اپنا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 اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی لانچ کروں جو اس کے ساتھ کی قبر تک جائے تو یہ اس کے برائے رحم یہ ضروری ہے اس کے بعد مالک اپنی لونی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالی کا فریدہ ہے یعنی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 ایک شوقن بھی برداشت نہیں لیکن یہ بات نہیں یہ شریعت کا مستقل اصول اور قاعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بن تو اردو اللہ بن تو رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں جس طرح دو بہنوں کے کو بیق وقت نکاح میں رکھنا منع ہے خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہے ٹھپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہے ایسے ہی بن رسول اللہ اور بن سے اللہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع اور حرام ہے اسی لیے فرمایا اگر علی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو تو رات دیتے اس سے نکاح کر لے یہ بھی ایک شری حکم ہے بن سے رسول اللہ اور بن سے ادب اللہ ایک آدمی کے نکاح مل سب کا غیر مسافری اپنے نالوں سے تم تلاش کرو نکاح کرنے کے لیے بدکاری کے لیے نہیں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 سمجھتا تم بھی منہ تو ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ فعت ہو نہ تو ان کو ان کے مقرر شدہ مہر ادا کرو جو شیعہ ہیں راتوئی وہ کہتے ہیں یہ آئے اصل میں تھی سمجھتا تم بھی منہ علا اجانہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ایک مقررہ مدت داخر تو ان کو ان کا خات میں ہے تو اگر یہاں پر لفظ مسما مقررہ نتیجہ پہ نکلتا ہے تو وہ اپنی طرف سے یہاں پہ لفظ علا اجر مسمہ منہ کے بعد اضافہ کرتے ہیں مساح کو ثابت کرنے کے لیے اور جن لوگوں کو پتا نہیں ہے ان کے سامنے یہی آیت کھول کے رکھ دیتے ہیں تو مستم صاحب کہ جو بھی تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کے حق مہر مقرر شدہ جو ہے وہ ادا کرو لفظ بھگ اجل مصمہ یہاں پہ نہیں وہ اپنی طرف سے داخل کر لیتے ہیں اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ وہ لفظ تھا اور انہوں نے نکال دیا ہے جو ان کا روا سے کافی درامد لیا ہے لفظ اجل مسمہ ہو تو پھر مطے والی کوئی بات بنتی ہے وغیرہ متا ثابت نہیں ہوتا عورت سے جو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے لیے تم نے حق مہر جو مقرر کیا ہے وہ حق مہر اس سے کو دو تم فیما کرا بھائی تم بھی اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں تم راضی ہو جاؤ زیادہ دینے پر۔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 کوئی بات نہیں ان اللہ حقاً عظیم الحقیم یقین تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے اب اصل اصول تو یہ ہے کہ مقرر شدہ مہر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے تو پھر آپس میں مل جل کے جو کمی بیشی کرنے لیں رضام الدی کے ساتھ تو اس میں کوئی حد نہیں لاجنا آ گئی اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لڑکی کو اس کے گھر والے یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ تمہیں حق مہر نہیں لینا اور لڑکا بھی کروڑ روپیہ حق مہر مقرر کرتے ہوئے دل میں یہی نیت رکھتا ہے کہ معاف کرا لینا تو یہ طریقہ کاریگر ہے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 ماں باپ کی طرف سے طریقہ وراثت خامد کی طرف سے حق محل اولاد کی وراثت خامد کی طرف سے کف تحائف اولاد کی طرف سے اتیاط یہ چیزیں مل ملا کے اس عورت کی پراپرٹی بناتے ہیں تو اب جو ذرائع ہیں عورت کی پراپرٹی کے عورت کی جائیداد کے انہی کو آپ مست کر کے رکھ دیں تو یہ کام ہمارے معاشرے میں جو کوئی سونا چاندی ڈال دیا وہ بھی مرد نے کچھ ہی اچھے ہے جی اب وہ کاروبار کی ضرورت ہے اور اب اطلاع ہے اور یہ اور وہ چونکہ ناچے لہذا اب صورتحال حال ہی یہی نکلتا ہے کہ بس یہ بیچ دو بیچ کر زیور یعنی جو بھی عورت کی وہ سارے کے ساری چھٹی ختم یہ ہمارے معاشرے نے کیا ہوا ہے نتیجہ کیا ہے عورت بیچاری بالکل بے کا لاچار بے یاروں مدد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 خاند اس کا وارث ہے اولاد اس کی وارث ہے وہ خود تو دے نہیں سکتی پیچھے پڑھ کے آئے نا زیادہ سے زیادہ ایک پہ ہائی اپنی کل جائیداد میں سے ایک پہ ہائی وہ ہیبا کر سکتی ہے صدقہ کر سکتی ہے اٹیا توحفہ کم دے سکتی ہے اس سے زیادہ کی وہ تصرف کرنے کا اختیار ہی نہیں نہ مرد کو نہ عورت کو تو کیا جی اتنی زمین کی وہ بھائیوں کو بخش دی اور, اور بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ بہنوں سے لے رہے ہیں بہنوں کو دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے وہ ساری مشرقی روایات بھول جاتے ہیں جب باری آتی ہے حق مہر کی یا جائیداد کی کر کے پھر سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ جو مال ہے مال یہ عورت کی اہمیت بناتا ہے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی ہے کہ میری بیٹیوں کا باپ یعنی میرا آمد بہت ہو گیا ہے اور ان کے چچا نے ان کی ساری وراثت جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ میری دو بیٹیاں لاطن کا ان کا نکاح نہیں ہوگا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 اور اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی کو ترجیح دو فد فرما کی ادا تھا تو اب یعنی کہ یہ چار وجوہات ہیں شریعت نے اس اس میں سے سے کسی وجہ وجہ کو یہ نہیں کہا کہ بس نکاح نہیں کرنا ہاں یہ کہا وجوہات ٹھیک ہے کوالٹیاں چاروں نے اپنے سامنے رکھو حسن بھی حسن و جمال بھی ہو حسب و نشب بھی ہو مال و دولت بھی ہو اور دین بھی ہو لیکن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 آج ہمارے کی وفات کے بعد اولاد نے وہ سارے بیٹے ہی قبلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہ بہنوں کو دیا نہ ماں کو دیا اور پھر وہ ماں بیچاری گردر کی چھپرے کھاتی ہے بہت کوئی بھی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور جن عورتوں کے پاس کوئی پراپرٹی کوئی جائیداد کوئی بینک بیلنس اسی صورت میں مال موجود ہوتا ہے ان کی قدر باقی رہتی ہے۔ یہ دنیا ہے اور اس میں لوگ قریب تر منفی قریب تر فائدے کو ملحود خاطر رکھتے ہیں قریب تر ہے نمور جس کی اسی کا مشتاق ہے زمان شریعت نے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ زور دی ہے احکامات ناظر کیے تاکہ ہر کسی کی حیثیت اپنی جگہ پر برابر بنی رہے ان اللہ تعالیٰ علیمن شکیمہ یقینا اللہ تعالی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا